برانا مختار موریدن کو حضرت العلامہ مختلف و سیڈی دا پارا زمنگ دکان پتہ سا تئی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز ڈیز مارکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان کلازہ نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس ہم نے شروع کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے چودہ درسوں میں یہ سنہری اور خوبصورت سلسلہ پچھلے درس میں اپنے اختتام کو پہنچا اسی مناسبت سے میں نے ضروری سمجھا کہ کچھ بیان وطر کی نماز کے متعلق ہو جائے اس میں دعائے کنوت کا ترجمہ اور دعائے کنوت کے ترجمے کے ساتھ اس کی مختصر سی تشریح یہ بھی آپ سن لیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وطر کی نماز واجب ہے یعنی فرض سے کچھ نیچے اور سنت موقع سے کچھ اوپر اس کا درجہ ہے اور اس کا وقت امام المبیا سرور کائنات خاتم النبیین حضرت سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشا کی نماز سے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک قرر فرمایا عام مسلمان عام نمازی اس کو چاہیے کہ وہ وطر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ادا کر لیں اور وہ خوش نصیب مسلمان خوشبخت لوگ جن کو رات کے پچھلے پہر اٹھ کے تحجد کی نماز میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وطر کی نماز تحجد کے نوافل کے بعد ادا کریں وطر کا معنی عربی میں تاک کا آتا ہے چونکہ وطر کی تین رکاتیں اور تین کا عدد تاک عدد ہے اس لیے اس کو سلاتے وطر کہتے ہیں بخاری مسلم اور احادیث کی باقی کتابوں میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک فرمان ملتا ہے کہ کسی نے ام المنین سے پوچھا کہ ماں جی رمضان المبارک میں نبی پاک کے رات کی جو نماز ہے اس کی تعداد کیا ہے سوال کرنے والا ایک صحابی سوال ہو رہا ہے ام المومنین سے اور پوچھی جا رہی ہے یہ بات کہ رمضان کے مہینے کی راتوں میں امام المبیا کی جو نماز ہے نوافل ہیں ان کی تعداد کیا ہے ام المومنین سوال کرنے والے سے کہتی ہیں کہ رمضان کی کیا بات ہے رمضان ہو یا غیر رمضان بارہ مہینے نبی پاک رات کی جو نماز ہے یہ گیارہ رکاتیں ادا کرتے تھے یہ ام المومنین کا ارشاد ہے اور بخاری نے اس کو نقل کیا فی رمضان و غیر ہی رمضان ہو یا غیر رمضان کوئی سا مہینہ ہو بارہ مہینے آپ کی جو نماز ہے رات کی وہ گیارہ رکاتے ہیں اب ان گیارہ رکعتوں کی کیفیت کیا ہے فرماتی ہیں چار کی نیت باندھتے ہیں پہلی نیت جو آپ باندھ رہے ہیں وہ چار رکاتوں کی ہیں کہتی ہیں اے سوال کرنے والے تون چار رکاتوں کا حسن بھی نہ پوچھ ان کی لمبائی بھی نہ پوچھ اتنی حسین نماز ہیں وہ چار رکاتوں کی نیت باندھ کے جو آپ نے نماز شروع کی ہیں اس کا حسن کیا ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے اس کے بارے میں سوال نہ کر اور اس کی طوالت کیا ہے وہ کتنی طویل رکاتیں ہوتی تھی اس کے بارے بھی نہ پوچھ چنانچہ اور جگہوں پہ اس حدیث میں نہیں اور حدیثوں میں اس نماز کی جو کیفیت بتائی گئی حضرت آشا کہتی ہیں ایک ایک رکات میں آٹھ آٹھ سپارے پڑتے ہیں نبی پاک یہ آپ کے حجرہ مبارک میں یہ نماز رات کو ادا ہو رہی ہے پچھلے پیر کی یہ نماز ہیں آٹھ آٹھ سپارے ایک ایک رکت میں نبی پاک ادا فرما رہے ہیں پھر اتنا طویل رکوع ہے اور اتنا طویل سجدہ ہیں اور اتنا طویل قوما ہے اور اتنا طویل جلسہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات جب آپ سر سجدے میں رکھ کے اتنا طویل سجدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے انگوٹھے کے پکڑ کے ہلاتی ہوں کہ نبی پاک کے جسم میں روح بھی موجود ہے کہ کوئی نہیں میں نے حرکت دی آپ کے انگوٹھے کو آپ نے جواب میں انگوٹھے کو ہلا کر مجھے تسلی دی اس کا حسن یہ ہے, یہ ہے. اس کی لمبائی یہ ہے فرماتی ہیں اس کی طوالت نہ پوچھ اس کا حسن نہ پوچھ اس کی لمبائی نہ پوچھ اس کی خوبصورتی نہ پوچھ وہ جو چار رکاتوں کی آپ نے نیت باندھی ہے حتیہ کے بعض اوقات آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں اس پہ ورم آ جاتا ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ ساری مخلوق کو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رات کے پچھلے ٹائم بستر چھوڑ دیا کرو اپنے پہلو نرم و گدا بستر سے ہٹا کے میرے سامنے کھڑے ہو کر رات کے پچھلے ٹائم تنہائیوں میں مجھ سے راز و نیاز کی گفتگو کیا کرو میرے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا کرو ساری کائنات کو اللہ کہتے ہیں اٹھو جاگو بستر چھوڑو میرے سامنے آؤ آو اور نبی پاک اتنا جاگتے ہیں اتنی طویل نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا یو ہل مزملو کو مل کلیلا میرے پیغمبر رات کو کھڑا تو ضرور ہوا کر کلیلا لیکن تھوڑا کھڑا ہوا کر اتنی مشقت اچھی نہیں ہے آپ کے پاؤں مبارک سوچ جاتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں ان چار رکعتوں کا حسن بھی نہ پوچھ ان چار رکاطوں کی طوالت اور لمبائی بھی نہ پوچھ جب آپ چار رکاطیں پڑھ لیتے اس کے بعد آپ پھر چار رکاطوں کی نیت باندھتے یہ آٹھ رکاتیں ہو گئیں اور اس کے بعد آپ تین وطر پڑھتے یہ کل کتنی رکاتیں ہو گئیں یہ میں نے روایت کہاں سے پڑھی بخاری سے مسلم سے اور اس کو روایت کرنے والا کون ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ظاہر بات ہے یہ تحجد کی نماز ہے یہ تحجد کی نماز ہے جو گھر میں ادا ہو رہی ہے یہ تحجد کی نماز ہے جو حجرہ مقدسہ میں ادا ہو رہی ہے یہ تحجد کی نماز ہے تراویح نہیں ہے یہ تحجد کی نماز ہیں اس لیے کہ حضرت آشا اس پوچھنے والے کو کہتے ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو بارہ مہینوں میں آپ کے نماز کی کیفیت یہ تھی تراوی رمضان میں ہوتی ہے تراوی غیر رمضان میں نہیں ہوتی ہے جن لوگوں نے اس حدیث کو تراوی کی حدیث بنایا اور اس سے انہوں نے آٹھ تراوی ثابت کی کہ آٹھ تراوی تھی اور یہ حدیث ہے آٹھ تراوی کی ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ حضرت آشا تو کہہ رہی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان غیر رمضان میں تراوی نہیں ہوتی ایک سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ آٹھ تراوی پڑھتے ہیں وہ چار چار کر کے پڑھتے ہیں کہ دو دو کر کے پڑھتے ہیں بولتے نہیں ہو اور یہاں حضرت آشا کیا کہتی ہیں کہ نبی پاک کس طرح پڑھتے تھے چار چار پڑھتے تھے اور یہ کس طرح پڑھتے ہیں دو دو پڑھتے ہیں تمہارے مطابق تو پھر بھی یہ حدیث نہ بنی اور اگر یہ تمہاری حدیث بنتی ہے اتراوی آٹھ آت تراوی کی تو پھر یہ بھی تسلیم کرو کہ تراوی تو آٹھ پڑھتے تھے لیکن ساری زندگی نبی پاک نے وطر کتنے پڑھے ہیں تین پڑھے تو ایک پڑھ چڑھ دیو پھر اس حدیث سے تو تین وطر ثابت ہو رہے ہیں کہ ہمیشہ نبی پاک گیارہ رکاتے پڑا کرتے تھے اس میں آٹھ رکاتے تحجد کی ہیں اور تین رکاتے کس کی ہیں وتر کی ہیں میں یہی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وطر کی جو رکاتیں ہیں وہ کتنی ہیں تین ہیں چلو اس روایت کو ایک دفعہ رہنے دیں میں ایک اور روایت پیش کر دیتا ہوں اور یہ روایت بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے ظاہر بات ہے نبی پاک تحجد پڑ... نبی پاک تراوی پڑھتے تھے کس نماز کے ساتھ تحجد کی نماز کے ساتھ اور رات کے پچھلے پیر اور یہ تحجد ادا ہوتی تھی ام المومنین کے حجرے میں تو ام المومنین ہی بتا سکتی ہیں نا ان کے سامنے جو یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو ام المومنین زیادہ بتا سکتی ہیں حضرت ابو ہریرا نہیں بتا سکتے اس لیے کہ یہ نماز مسجد میں نہیں ہو رہی ہے یہ مسجد کہاں ہو رہی یہ نماز کہاں ہو رہی ہے حجرے میں ہو رہی ہے یہ حضرت ابو موسا شر نہیں بتا سکتے ہیں یہ انس ابن مالک نہیں بتا سکتے ہیں یہ مرد صحابی نہیں بتا سکتا ہے اس لیے کہ نبی پاک نے وطر پڑے ہیں تحجد کے ساتھ اور تحجد آپ نے مسجد میں نہیں پڑی تحجد آپ نے اجرے میں پڑی ہیں اپنے کمرے میں پڑھی ہیں ادواج متحرات کے گھروں میں آپ نے تحجد پڑھی ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تالا انہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک جب تحجد کی نماز پڑھ چکتے اور وطر پڑھنے کا وقت آتا تو آپ پہلی رکت میں سب اسما رب کل آلہ پڑھتے دوسری رکعت میں یا یو ہل کا پڑھتے اور تیسری رکت میں کل ہو عہد پڑھتے اس روایت سے بھی ثابت کیا ہوا کہ بتر کی رکاتیں کتنی ہیں تین ہیں اور تینوں رکاتوں کی ترتیب بھی ام المومنینین نے بتا دی اور تین رکاتوں میں نبی پاک کون کون سی صورت پڑا کرتے تھے اس کو بھی ام المن نے ذکر کر دیا سب رب آلہ پہلی رقت میں یا دوسری رقط میں اور کلح و اللہ تیسری رقط میں امام ترمزی نے جب حضرت آشا کی اس روایت کو نکل کیا تو امام ترمزی کہتے ہیں اختار ہوں اکثر ولم منت صحابت و ممباد امام ترمزی کہتے ہیں اکثر صحابہ نے اور صحابہ سے بعد آنے والے جو تابعین تھے انہوں نے اسی چیز کو پسند کیا کہ پہلی رکت میں سب اسمربے کل آلہ پڑا جائے دوسرے میں ایوہل کا فرون پڑا جائے اور تیسرے میں کل ہو اللہ ہو ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ وطر کی نماز واجب ہے اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھا دی کہ وطر کی رکاتیں کتنی ہیں تین ہے تھوڑی سی بات اس پہ ہو جائے کہ دعائے کنوت جو پڑھنی ہے دعائے کنوت پڑھنے کا مقام کیا ہے کس جگہ دعائے کنوت پڑھنی ہے آیا تیسری رکت کے رکو سے پہلے یا رکوع کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعائے کنوت کا وقت اور دعائیں کنوت کی جگہ ہے رکوع کرنے سے پہلے رکوع کرنے سے پہلے دعائیں کنوت پڑھ لی جائے کچھ آئما کا یہ خیال ہے کہ نہیں دعائیں کنوت پڑی جائے گی رکوع سے اٹھنے کے بعد رکو سے اٹھنے کے بعد اور ہنفیوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں دعائیں کنوت پڑی جائے گی رکوع کرنے سے پہلے چنانچہ ایک مشہور تابعی ہے حضرت آسم رحمت اللہ علیہ انہوں نے سوال کیا حضرت ان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال اس لیے کیا کہ ان کے بارے میں حضرت آصم کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ رکو کے بعد دعائیں کنوت پڑھتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ ان ابن مالک دعائیں کنوت کا وقت کیا ہے نبی پاک نے جو دعائیں کنوج سکھائی تھی اس کا ٹائم کیا ہے اس کا موقع کون سا ہے تو حضرت انا ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعائیں کلوت پڑی جائے گی رکو سے پہلے رکو سے پہلے پوچھنے والے نے کہا مجھے تو کسی بندے نے بتایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رکو کے بعد دعائیں کلوت پڑی جائے گی تو حضرت ابن مالک کہتے ہیں نبی پاک ہمیشہ دعائیں کلوت رکو سے پہلے پڑا کرتے تھے ہاں آپ نے صرف ایک مہینہ حجر کی نماز میں جو دعائیں کنوتے نازلہ پڑی تھی وہ آپ نے رکوع کے بعد پڑی تھی یہ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے شابان کا مہینہ گزرا ہے آپ نے اکثر مساجد میں صبح کی نماز جب پڑی ہوگی تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ امام صاحب دعائے کنو تو پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں دعائیں کنوتے نازلہ اور اس کا موقع کیا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ نبی پاک نے ایک قبیلے کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جنہوں نے آپ کے ستر صحابہ کو شہید کر دیا تھا اس قبیلے کے خلاف آپ نے فجر کی نماز میں ایک مہینہ تک بد دعا کی تھی تو وہ آپ نے دعائے کنوت نازلہ وہ پڑی تھی آپ نے رکوع کے بعد ورنہ جو بتر کی دعائے کنوت ہے اس کا مقام اور اس کی جگہ رکوع کے بعد نہیں بلکہ اس کی جگہ رکوع کرنے سے پہلے یہ تو تھوڑے سے مسائل تھے جو میں نے آپ کو بتائے دعائے وطر کے متعلق اب جو ہم اس میں دعا پڑھتے ہیں وطر کی نماز میں رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہم جو دعائیں کنوت پڑھتے ہیں پہلا پرابلم تو یہ ہے اکثر کلمہ پڑھنے والوں کو وہ دعا ہی نہیں آتی ایک مسئلہ ہے پورے ملک کا اس طرف توجہ ہی نہیں ہے بچپن میں اس طرف توجہ نہ ہوئی بڑھاپا آ گیا تو اب پڑھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے دعائے کنوت کے الفاظ نہیں آتے یاد ہی نہیں اور جن کو یاد ہیں اللہ ماشاء اللہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ غلط پڑھتے ہوں گے اب میں اس کو تلاوت بھی کروں گا الفاظ جن کے غلط ہیں الفاظ کی درستگی بھی ہو جائے گی اور ہم اس دعائے کنوت میں کہتے کیا ہیں یہ دعائے کنوت جو ہے نا اس میں مانگنا کچھ نہیں بلکہ اللہ سے وعدے ہیں اللہ سے اہد ہیں اللہ کے سامنے اقرار ہے بندہ اقرار کرتا ہے میں یوں کروں گا میں یوں کروں گا میں یوں کروں گا میں یوں کروں گا میں, کروں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا ساری دعائے کنوت اللہ سے عرض و نیاز وعدے اقرار معاہدے اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ دعائے کنوت میں ہر روز اللہ سے کیا اقرار کرتی ہیں؟ اللہ سے کیا وعدہ کرتی ہیں؟ اللہ کو آپ کیا کہتے رہتے ہیں اور عملی زندگی جو آپ کی ہے کیا ان وعدوں کے خلاف نہیں ہے یہ بھی آپ نے توجہ کرنی ہے یہ نہیں کہ اس کان سے آپ ترجمہ سنے اس کان سے نکال لیں بلکہ آج جو آپ نے فطر کی نماز پڑھنی ہے اس میں اس ترجمے کی طرف خیال کرنا ہے پھر سوچنا ہے کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں میں اللہ سے کیا وعدہ کر رہا ہوں اور مجھے اپنی پوری زندگی میں اس وعدے کو نبھانا ہوگا کہ جس سے وعدہ کر رہا ہوں وہ اللہ اکبر ہے معمولی شخصیت سے تیرا وعدہ نہیں ہو رہا ہے وعدہ ہو رہا ہے خلّہ کے عالم سے وعدہ ہو رہا ہے رب العالمین سے وعدہ ہو رہا ہے کائنات کے رب سے اور وعدہ کرنے والا کون ہے ایک بندہ نا چیز ایک بندہ نہ ایک بندہ گناگار نسبت ہی کوئی نہیں لیکن وہ اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہے اپنے اللہ سے وعدہ کر رہا ہے اپنے اللہ سے راز و نیاز کی وہ باتیں کر رہا ہے دعائے کنوت میں کیا کہتا ہے اللہ ہما انسعی نوکا کہہ لیجیے اللہ ہما انا اے اللہ اللہ کا میں اے اللہ ان بے شک ہم اے اللہ بے شک ہم نستعینوں کا مدد مانگتے ہیں تو صرف تجھ سے پہلا وعدہ ہو رہا ہے اور یہ وعدہ تو فاتحہ میں بھی کر کے آیا ہے ایاک کا نابو دو و کا نستعین وہی نستعین ہے ایاک کا نا و نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں وہی وہ وعدہ ہے کیا کہتا ہے بندہ اللہم اے اللہ عملہ انسعینوں کا بے شک ہم مدد مانگتے ہیں کا تجھ سے مسائب میں مشکلات میں دکھوں میں تکلیفوں میں بیماریوں میں جیل کی تنگو تاریخ کوٹھریوں میں تخت پر تختے پر خلوت میں جلوت میں خوشحالی میں بدحالی میں اولاد ہو تب اولاد نہ ہو تب سیر ہو کے کھالیں تب بھوکھے رہیں تب مصیبت ہو تب رہت ہو تب بیماری ہو تو صحت ہو تو جیل کی تنگ و تاریخ کوٹریوں تب آزادی کی فضائیں ہو تب مولا ہم تو اس سے وعدہ کرتے ہیں نماز میں بابوز تیرے گھر میں نماز میں ہاتھ باندھ کے تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہر مرحلے میں مدد مانگیں گے تو صرف تجھ سے اللہ ہما انا کا بے شک ہم مدد مانگتے ہیں کا تجھ سے و نستگ کا و نستگ کا اور ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے بخش بھی مانگی جا رہی ہے لیکن زین میں ہو نا مانا زین میں ہو تو بندہ کیا کر رہا ہے مغفرت طلب کر رہا ہے بندہ کیا کر رہا ہے استغفار کر رہا ہے بندہ کیا کر رہا ہے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے امام المبیا سرور کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گن کے متعلق اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر گناہ تو آپ سے کیا ہونا ہے اگلی پچھلی زندگی کی جو لغزشیں ہیں میرے پیغمبر ہم نے معاف کر دی جو معصوم ان خطا ہیں جن سے غلطی نہیں ہوتی گنا نہیں ہوتا قصور نہیں ہوتا نافرمانی نہیں ہوتی پیغمبر کی ذات گناوں سے غلطیوں سے ختاؤں سے معصوم ہوتے ہیں اس کے باوجود نبی یہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہر روز اپنے اللہ سے سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں نبی پاک سو مرتبہ استغفار کرتے ہیں میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے اس مقابلے میں ہم تو گناوں کے مجسمے ہیں لتڑے ہوئے ہیں گناہوں میں لہذا ہر دعائیں کلوت میں ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں نست کا یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں نستگ ہم مغفرت طلب کرتے ہیں ہم بخشش مانگتے ہیں کا تجھ سے پھر ایک دفعہ دوہرائیے گا اللہ عمانا نستا اے اللہ ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے و کا اور ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے ونؤمنو امی ونؤمنو کا کا اور ہم ایمان لاتے ہیں تیرے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں تیرے ساتھ کیا مطلب یعنی تیرے احکام کے ساتھ تیرے ارشاد کے ساتھ تیرے فرامین کے ساتھ تیرے کہنے کے ساتھ اس میں ساری چیزیں آ گئی ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ تیرے کیا مطلب صرف اللہ کو ماننا ہے باقی کسی کو نہیں ماننا انبیاء کو قیامت کو کتابوں کو فرشتوں کو جنت کو جہنم کو لیکن یہاں نو نوبی کا اس کا مطلب یہ ہے ہم ایمان لاتے ہیں تیرے ساتھ یعنی تیرے سارے آقام کے ساتھ جو تو کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں جو تو فرماتا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں و نمی کا اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر و نا تو کا اور ہم بھروسہ کرتے ہیں ویسے تو خدا کی قسم آپ نے چودہ قسطوں میں چودہ درسوں میں اس کی قسطیں محفوظ ہیں نماز کا ترجمہ ہم نے سبحان اک اللہ سے شروع کیا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ پہ وہ ختم ہوا سلسلہ ساری نماز ہی اللہ کی توحید ہے اللہ کی وحدہ نیت ہے اللہ کی الوحیت کا بیان ہے اللہ کی صفات کے تط ہیں لیکن دعائیں کلوت میں توحید ہی توحید وحدانیت ہی وحدہ اتنا ایمان بنایا جا رہا ہے مومن کا اتنا ایمان بنایا جا رہا ہے نمازی کا ون تول و کا اور ہم توقل کرتے ہیں اور ہم بھروسہ کرتے ہیں الئی کا کس پر ہمارا بھروسہ تجھ پر ہمارا توکل تجھ پر ہمارا بھروسہ تجھ پہ حدیث میں آتا ہے میری امت کے ستر ہزار بندے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں بحد علماء نے لکھا کہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ یہ ستر ہزار سردار ہوں گے بڑے بڑے پیشوا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر ستر ہزار ستر ہزار یہ اور پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر ستر ہزار یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یا اللہ تو ہمیں انہی میں سے کر آمین تو آپ نے کہہ لیا لیکن اب ذرا ان کا وسط بھی سنو وہ کیسے لوگ ہوں گے بیمار ہو جائیں گے تو علاج نہیں کروائیں گے منتروں ان کے پیچھے نہیں بھاگیں گے بلکہ جو حالات بھی زندگی میں پیش آئیں گے وہ تبکل کریں گے صرف مجھ پہ بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے کہ بھروسہ کرنا توقع کرنا بیماریوں میں مصیبتوں میں تکلیفوں میں بھروسہ رکھنا چاہیے کس پر وانا تو لو کا اور ہم تبکل اور بھروسہ کرتے ہیں آلئی کا تجھ پر توکل کیا ہے جی گھر میں بیٹھ جائے بندہ اللہ روٹی دے گا یہ توکل نہیں ہے یہ اہمکن ہے اس کا نام توکل نہیں ہے اس کا نام بھروسہ نہیں ہے ایک صحابی آیا نبی پاک نے پوچھا کس پہ آئے ہو اس نے کہا جی اونٹنی پہ آیا ہوں آپ نے فرمایا اونٹنی کہاں ہے اس نے کہا جی بیر چھوڑ دیے اللہ کے توکل پہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے باہر چھوڑ دیے نبی پاک نے فرمایا پہلے اونٹنی کا گھٹنا باندھ پہلے اونٹنی کا گھٹنا باندھ اس کو کسی جگہ پہ پابند کر پھر بھروسہ کر اللہ پر یعنی اپنی تدبیر دنیاوی تدبیر پوری کر اس کے بعد تبکل اور بھروسہ کر کس پر ہو و نا کا اور ہم بھروسہ کرتے ہیں الئی کا تجھ پر و نسنی علئی کل خیر کہیے و نسنی الئی کل خیر اور ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں خیر میں نا اچھی بہتر نسنی مینا ہم تعریف کرتے ہیں علی کا تیرے لیے ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں کہاں سے شروع کی ہے یہ اچھی تعریف سبحان اللہ اللہ, اللہ اکبر سبحان کلا و حمدے کا و تبارہ قسموں کا و کا ولا اللہ غیرک یہ تعریف ہو رہی ہے سبحان ربی العلا سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا نا لکل ہم اتحیات سلا واتو تیبات اشحد اللہ الہ الا اللہ با شاد محمدًا محمد ابدو رسولو رب جلی مقیمت ومن ومنظوریتی رب نا و تقبل دعا رب والدیا و منینا یوما یق الحساب ہم نے تو ابھی نماز میں تیری بڑی اچھی تعریف کی ہے نسنی علیہ کل اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں اچھی سے اچھی و نش کورو کا کورو کا اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں ولا نک کا اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے زیر میں رکھ کے پڑھا کریں زیر میں رکھ کے پڑا کریں عملی طور پر عملی زندگی میں واقعی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں عمل سے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں حالانکہ وطر میں اس کی دعائے کنوت میں آپ کہتے ہیں بنش کو رو کا اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیا روزی کھا کے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اچھے کپڑے پہن کے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کھانا کھا خا کے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں پانی پی کے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں چھت والے مکان میں رہ کے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں بال بچوں کے ہونے پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تجارت دکان فیکٹری اور صنعت کے ہونے پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آنکھوں کے ملنے پر تانوں کے ہونے پر ہاتھوں کی قوت میں پاؤں کی قوت پہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ایک ایک نعمت پر ولا نک فورو کا مولا ہم تیری نہیں شکری نشخوروں کا ولا نک فورو کا تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آخری پارے میں ایک صورت ہے وہاں اللہ نے بڑا عجیب رنگ اپنایا بڑا جھنجوڑا انسان کو وہاں اللہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر بڑے عجیب طریقے سے جھنجوڑا بات کی اللہ نے وہاں گھوڑوں کی اور گھوڑے بھی مجاہدوں کے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے مجاہد جنگ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں ان گھوڑوں کی بات کی اللہ نے بلہ دیا فل موریات کدہن فل مہیرات سبحن فاسر نبی نکن فوست ن بھی ان انسانہ لے ربی ہی گھوڑوں <تصفح> کی بات کی اور گھوڑوں کی بات کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انل انسانا گھوڑوں کی بات کرتے کرتے اللہ کس پہ آگئے انسان میرا آپ کا اللہ تذکرہ کرنے لگے اللہ نے فرمایا مجھے کسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کے دوڑتے ہیں مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ ریتلی زمین پہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھتی ہیں اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب پتھریلی زمین پہ چلتے ہیں تو ان کی سموں کے نیچے سے چنگاریاں اٹھتی ہیں مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمنوں کے ہجوم میں گھس جاتے ہیں تلواریں چمک رہی ہیں نیزے لہرا رہے ہیں لوگ لڑنے والے سامنے ہیں لیکن مجاہد اس کی پیٹ پہ بیٹھا ہے وہ اس کی باگیں موڑتا ہے وہ دشمن میں گھس جاتے ہیں تلواریں لگتی ہیں تلواریں لگتی ہیں خون بہتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی کبھی تو گھوڑا اپنے مجاہد کو بچانے کے لیے اپنی قربانی بھی دے دیتا ہے کبھی کبھی گھوڑے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ گھوڑا جو ہانپ ہانپ کے دوڑتا ہے یہ گھوڑا جو پسینے میں شرابور ہے یہ گھوڑا جس سے مٹی نکل رہی ہے یہ گھوڑا جس کے پاؤں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں یہ گھوڑا جو دشمن کے لشکر میں گھس گیا ہے یہ گھوڑا جو زخمی ہو رہا ہے یہ مجاہد کا ساتھ کیوں دے رہا ہے یہ مجاہد کو پیٹ پہ سوار کر کے اتنا فرما بردار کیوں بن گیا ہے صرف اس لیے کہ مجاہد اسے چارہ ڈالتا ہے اس کا خیال کرتا ہے اس کو چارہ ڈالتا ہے اس کی پیٹ پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے اس گھوڑے کا خیال کرتا ہے جس گھوڑے کو مالک نے چارہ ڈالا وہ گھوڑا تو مالک کے لیے قربانی دے گیا اور انسان میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا تو تو گھوڑوں سے بھی بدتر نکلا ان نل انسان ربی ہی <لَقَلُود> یہ ساری باتیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ انسان جو ہے یہ ہے اپنے رب کا نا گھوڑے نے تو مجاہد کے ساتھ وفا کر دی لیکن انسان نے میرے ساتھ وفا نہیں کی تو دعائے کنوت میں بندہ کہتا ہے و نش کا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ولا نک فورو کا ہم تیری ناشکری نکفوری نکفوری نہیں, نہیں کرتے اللہ تعالی فرماتے ہیں لکر تم لازی دن کم اگر تم میرا شکر کرو نا تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ دوں اور ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر کرو تو میں تمہیں جہنم میں کیوں ڈالوں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ولا نک اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے آگے سنیے جی یہ بڑا جملہ عجیب ہے جو آپ پڑھتے ہیں وہ نخ لاؤ وہ نہ ہم چھوڑ دیتے ہیں نکلو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ نچروں کو ہم الگ ہوتے ہیں ہم پیچھے ہٹتے ہیں ہم الگ ہو جاتے ہیں میں یفجرک اس بندے سے جو تیرا نافرمان ہے جو بندہ تیری نافرمانی کرتا ہے تیرے حکم نہیں مانتا یا اللہ ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس بندے کی نہیں مانیں گے ہم سے کیا ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے یا تو میں یف سے مراد کافر ہے نافرمان درجہ کامل مراد ہے اور نافرمانی فرمانی کا درجہ کامل کیا ہے کفر تو پھر تو میں نے صحیح ہو گیا کہ ہم دلی محبت اور دلی تعلق کافروں کے ساتھ ہو نہیں رکھیں گے دلی محبت ہم کافروں کے ساتھ نہیں رکھیں گے اور اگر یہاں نافرمان سے مراد ہو مومن نافرمان فرمان سے مراد ہو ایمان والا تو پھر مانا بڑا عجیب ہے جی ہم الگ ہوتے ہیں ہم دور ہوتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں جو تیرا نافرمان ہے تو نافرمان کو ہم چھوڑ دیں گے تو اسے سمجھائے گا کون اگر نافرمان فرمان سے ہم الگ ہو جاتے ہیں کہ چل بھائی تیرا راہ ہو تو سادہ راہ تو نافرمان ہے تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں تو پھر اسے سمجھائے گا کون رائے راست پہ کون لائے گا شریعت تو کہتی ہے کہ نافرمان کو رائے راست پہ لانے کی کوشش کرو تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا میں اس کا ایک معنی کرنے لگا ہوں ذرا توجہ کیجئے اس کا معنی یہ ہوگا کہ مولا ہماری عملی زندگی میں جس میں کیا ہے پیدائش بچہ پیدا ہوا اس عملی زندگی میں کیا ہے شادی اور اس عملی زندگی میں کیا ہے موت یہ تین مقام ایسے ہیں تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ شریعت پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا پیدائش ہو بیٹے کی شادی ہو مرگو برادری آ گئی برادری کے مطالبے آئے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے خدا کی قسم ہم نے بڑے بڑے مواہدوں کو ڈگمگاتے دیکھا میرے والد صاحب کے زمانے کے مقتدی وقت آیا مرگ کا پتاشے کی طرح بیٹھ گئے جھاگ کی طرح غائب ہو اب تیجا بھی ہو رہا ہے سارے کام ہو رہے ہیں کیوں جی فلاں رشتہ دار کہتا ہے جی فلاں برادری کا بندہ کہتا ہے جی فلانا قریبی کہتا ہے جی داماد کہتا ہے جی یہاں بیٹی بیا دی ہے جی وہ مجبور کرتے ہیں جی اے بھی کرنا جی یہ بھی کرنا ہے جی یہ بھی کرنا ہے یہ مواقع ہوتے ہیں بڑے مشکل کے ان تین مواقع پہ سمجھو کرنا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نے ایک جملہ لکھا ہے وہی وہ نقل کر دیتا ہوں مفتی صاحب کہتے ہیں ان تین مواقع پہ ناراض برادری کو منایا جاتا ہے منتیں کی جاتی ہیں خدا دا واسطہ جے سڈے پتر دی شادی ہے آ جاؤ پاؤں پڑتے ہیں اگر وہ برادری نہ مانے تو پھر کسی اور کو لے جاتی ہیں اس کی منت کی جاتی ہے سماجت کی جاتی ہے دنیا داری کے لیے بے حیائی کے کاموں کے لیے منتیں ہو رہی ہیں سماجتیں ہو رہی ہیں برادری منائیاں جا رہی ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں برادری کو بھی لا کے بٹھا دیا دوستوں کو بھی لا کے بٹھا دیا اللہ اور اللہ کے رسول کو کہا تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے نکلو تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے نکلو اللہ اور اللہ کے رسول کو باہر نکالا کیا مطلب شریعت کو باہر نکالا برادری کو آگے کر لیا میرا خیال یہ ہے یہاں اللہ اقرار کروانا چاہتے ہیں کہ جو برادری کے لوگ شادی غمی پیدائش کاروبار کے معاملے میں مولا تیری نافرمانی فرمانی کی رائے دیں گے مولا ہم ان کی نہیں مانیں گے تیری مانیں گے نخلاؤ و نترو کو میں پتہ نہیں آپ کو یہ بات پسند آئے یا نہ یہ مطلب ہے اس کا مولا جو تیرا نافرمان فرمان ہے جو ہمیں اس بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور اس کام میں تیری نافرمانی ہوتی ہے تیری نافرمانی شادی کے موقع پہ ڈھون باجے آتش بازی مہندی کے جلوس مجرے کنجریوں کو بلانا ان کو نچوانا یہ سارے کام ہوتے ہیں میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کرتے ہیں نہ میری مراد معاشرے سے ہے میری مراد ماحول سے ہے میری مراد معاشرے سے معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے نافرمانیاں ہوتی ہیں لڑکیوں لڑکوں کا اختلاط ہوتا ہے مہندی کے جلوسوں میں بے حیائی ہوتی ہے مہندی کے جلوسوں میں بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے نوجوان لڑکیاں نیم برہنا لباس میں سڑکوں پہ آتی ہیں غیر محرموں میں آتی ہیں لڑکیوں لڑکے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتی ہیں پردے کی حیا اور شرم اور غیرت کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں دعا کنوت میں بندہ کہتا ہے مولا جو برادری کا بندہ تیری نافرمانی کرتا ہے مجھے تیری نافرمانی کا حکم دیتا ہے مولا میں اس کی نہیں مانوں گا میں اس کی نہیں مانوں گا میرے اللہ میں مانوں گا تو صرف تیری مانوں گا نتروں کو نخلا نترو کو میں یف کو ہم الگ ہوتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ تیری کیا کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں اللہ ہما ایا کا آ گئی پھر وہی بات شروع کہاں سے کیا تھا اللہ انا پھر ایک دفعہ اللہ اللہ لائے ایک دفعہ پھر زبان پہ اللہ ہما آیا انا نستعینوں کا یہاں سے شروع کیا پھر درمیان میں کہا اللہ ہما یا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں والا کا اور ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں میرا خیال ہے یہ تیرے لیے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے نماز اور کس کے لیے پڑھنی اللہ کے لیے پڑھنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہماری نمازوں میں ریاکاری ہماری نمازوں میں دکھلاوا ہماری نمازوں میں نمائش نہیں ہوگی مولا ہم اخلاص کے ساتھ تجھے راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ والا کا نسلی ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ اور ہم تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں بلئی کا نسہ اور ہم تیری طرف دوڑتے ہیں نسہ کا میں نے کیا ہے دوڑنا کوشش کرنا سائی کرنا بائی لئی کا اور ہم تیری طرف سائی کرتے ہیں ہم تیری طرف دوڑتے ہیں وہ نافی اور ہم تیری خدمت بجا لاتے ہیں تیری مانتے ہیں تیری مانتے ہیں تیری خدمت بجا لاتے ہیں وہ نرجو اور ہم امیدوار ہیں نرجو ہم امیدوار ہیں رحمت کا تیری رحمت کا وہ نقشہ اور ہم ڈرتے ہیں تیرے اللہ اکبر اللہ ہو بعض لوگوں سے بات کی جائے نا بھائی آپ یہ کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یار یہ برا کام ہے چھوڑ دو یار تو وہ کہتے ہیں بڑا غفار ہے جی بڑا مہربان ہے جی بڑا رحیم ہے جی بڑا کریم ہے جی وہ اللہ تو یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے تو دعائیں کنوت میں اللہ دونوں باتیں سامنے لا رہے ہیں کہ نہیں میری رحمت کی امید بھی اور میرے عذاب کا خوف بھی میری رحمت کی امید ایمان نہیں ہے اور نرا در یہ بھی ایمان نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا ال ایمانو بین الرجا بل خوف آپ نے فرمایا ایمان اس کا نام ہے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا یہ ایمان کا میری رحمت بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے قطن نہیں رحمت کی امید بھی اور عذاب کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک جملہ منقول ہے منصوب ہے ولہ عالم باب کوئی پکی بات نہیں ہے منصوب ہے ان کی طرف وہ سنیے گا ذرا بڑا عجیب جملہ ہے حضرت عمر کہتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو ساری دنیا جہنم میں چلی جائے ایک بندہ جنت میں جائے گا صرف ایک بندہ باقی ہر کوئی جہنم میں جائے گا صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا جی اب رحمت رحمت کی امید رکھنا وہ بندہ میں ہوں گا اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جنت میں چلی جائے صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا تو میں اپنے رب کے عذاب سے اتنا ڈرتا ہوں کہ وہ جہنم میں اکیلا جانے والا کہیں میں نہ ہوں یہ ہے ایمان بین الخوف ہے برجا اللہ کے عذاب کا خوف بھی اور اللہ کی رحمت کی یہ پیدا کیجیے اپنے دل میں یہ اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے کبھی کبھی خوف ہو شی ہوگی کبھی کبھی خوف ہو ملک الموت آئیں گے کبھی کبھی یہ تصور باندھیے فرشتے رو نکالنے والے آ کھڑے ہیں وارث بھائی بہنیں ماں باپ دوست احباب یہ سارے کھڑے ہیں فرشتے آ روح نکالنے والے میری روح انہوں نے نکالنی شروع کی روح کو نکال لیا ایک اوپنی جگہ پہ عجیب جگہ پہ میری روح کو لے جائیں گے پتہ نہیں کیا بنے گا نئی جگہ ہوگی نیکوں میں شمار ہوگا بدوں میں شمار ہوگا لوگ مجھے اندھیری قبر میں دفن کر دیں گے نہلا کے کفنا کے دفنا دیں گے مجھے اپنے اپنے گھر میں لوگ واپس آئیں گے پھر یہ دنیا میرے لیے ختم ہو جائے گی اور میں نے اپنے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے ایک ایک لہجے کا میں نے اپنے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کبھی کبھی ذہن میں یہ لائیے گا میدان معاشر سجا ہوا ہے کرسی عدالت پہ اللہ ہے مجرم کے کٹہرے میں میں ہوں مجھ سے سوال ہو رہا ہے اللہ پوچھ رہے ہیں میں نے وہاں جواب دینا ہے چنانچہ یہ تصور کرتے ہوئے کبھی کبھی آنسو اپنی آنکھوں سے بہائیے گا نبی پاک نے فرمایا اگر کسی بندے نے اللہ کے خوف سے ڈر کے سوئی کے ناچے جتنا آنسو اپنی آنکھ سے باہر گرا دیا اللہ نے اس میں جہنم حرام قرار دی روئیے کبھی خوف کیجئے رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنائیے اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیے کہ ہم معاہدے توحید پرستیں شرک سے بچے ہوئے ہیں سے دور ہیں شرک نہیں کرتے اللہ کی توحید سے محبت کرتے ہیں اللہ کی وادانیت سے والہانہ پیار کرتے ہیں اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں اللہ کی توحید پر جان قربان کرتی ہیں ان شاء اللہ اللہ اپنی رحمت کی چادر سے ضرور ڈھاپے گا رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے وہ نرجو کا اور ہم امیدوار ہیں تیری رحمت کے وہ نقشہ کا اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے اناب کا بالکل فارے بے شک تیرا عذاب جو ہے کافروں کو ملنے والا ہے ملحق چمٹنے والا بے شک تیرا ہزار جو ہے یہ کافروں کو ملنے والا ہے کافروں کو چمٹنے والا ہے ذہن میں رکھیے میں نے آج جمعے پہ بھی بیان کیا اب بھی یہی کہنے لگا ہوں جہنم بنی تو ہے کافروں کے لیے اوت للکافرین کہ وہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ٹھکانا کافروں کا ہوگا وہ رہیں گے جہنم میں اور کوئی مومل ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اگر اللہ مہربانی کریں اور پہلے مرحلے میں اپنی رحمت کی برکھا برسا دیں اور پہلے مرحلے میں کہیں چلو معاف کیا تم میرے مواہد بندے تھے تم نے میری توحید کے لیے ماریں کھائیں فتوے برداشت کیے تانے برداشت کیے برادریوں سے ٹکر لی تو مرنے پرنے پر میرے نبی کی سنت پہ آمر رہے چلو چھوٹے موٹے قصور جو ہو گئے میں نے اپنی رحمت سے اور اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت سے بخش دی پہلے مرلے میں اللہ معاف کر دے اس کی مرضی ہے اور اگر پہلے مرلے میں معاف نہ کرے اور جو ہم نے نافرمانیاں کی قصور کیے نمازیں نہیں پڑیں زکات نہیں دی روزہ نہیں رکھا باوجود طاقت کے حاج نہیں کی حقوق غصب کیے والدین کے اولاد کے پڑوسیوں کے کم تولا ملاوٹ کی سود کھایا شراب پی زنا کیا ملاوٹ کی یہ جتنے جرائم ایک کلمہ پڑھنے والا کرتا ہے اگر اللہ پہلے مرحلے میں معاف نہ کرے تو کچھ مدت کے لیے اس بندے کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے اللہ فرمائیں گے تیرے لیے یہ بھٹھی ہے اور تجھے یہاں سے سونا بنا کے نکالنا ہے ہم نے بھائی اس بھٹی میں تیری صفائی کرنی ہے ہم نے اللہ اس میں کریں گے سفائی اور صفائی ہو جائے گی تو وہ کلمہ پڑھنے والا ایک نہ ایک دن جنت میں حدیث میں آتا ہے سب سے آخری بندہ جو جہنم سے نکلے گا سب تو اخیر باقی سارے نکل گئے ایک رہ گیا وہ اللہ کو کہے گا یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہے یہ تو جہنم دے دروازے تھی بٹھا چنے کد جہنم کے دروازے پہ بٹھا دے اللہ نے فرمایا اگر میں تیری یہ بات مان لوں پھر تو کوئی نہیں مانگے گا اس نے کہا نہیں یا اللہ اللہ نے اٹھایا جہنم کے دروازے پہ بٹھا دیا سیکھ تھوڑا جہا کم ہو آگ سے نکل آیا باہر آ گیا سیک لگ تو رہا ہے لیکن آگ میں نہیں ہے اللہ نے سامنے جنت کا منظر دکھایا سامنے تو کہتا ہے یا اللہ اے جنت دے دروازے تھی پہنچا دیں نہ کر دے تیری بڑی مہربانی اللہ نے فرمایا تو نے مجھ سے یہ کہا نہیں تھا کہ اگر میں تجھے جہنم سے نکال لوں تو پھر تون کچھ نہیں مانگے گا تو پھر مانگنے لگے ہو اس نے کہا یا اللہ جنت کے دروازے پہ پہنچا دے پھر کچھ نہیں مانگوں گا اللہ نے جہنم سے اٹھایا جنت کے دروازے پہ جنت کے دروازے پہ, کے دروازے پہ, کے دروازے پہ جا کے جب جنت کا اندر والا منظر دیکھا سبحان اللہ پتہ نہیں کیسا منظر ہوگا کیسے کیسے لوگ ہوں گے تختوں پہ بیٹھے ہوئے اور جناب سونے اور چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ریشم کے لباس پہنے ہوئے بڑے بڑے تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے پورے ارد گرد پھر رہی ہیں غلمان جنت جو ہیں وہ خادم بنے ہوئے ہیں بہاریں ٹھنڈی ہوائیں خوبصورت موسم ہے اس کو اندر کا مندر دکھایا نے کہا یا اللہ اے دروازے دے باہروں کدی اندر کر سکے اللہ نے فرمایا نے نہیں کہا تھا کہ میں اگر یہاں تک لے آؤں تو پھر نہیں مانگے گا اس نے کہا یا اللہ اے لے پھر نہیں مانگا اللہ نے اندر بٹھوا دی اندر بیٹھو اب جو اندر جنت کا منظر دیکھا مکان کوٹیاں بلڈنگ تو دل دل چاہیے کہ میں جنت کے دروازے پہ بیٹھا ہوں میرے لیے بھی کوئی مکان ہونا چاہیے کہنے لگا یا اللہ اتنا کر چھ کہ اللہ آخری دھکا رہ گئی کبھی تم مجھے جنت کے کسی مکان کا وارث بنا دے مجھے جنت میں لے جا اللہ تعالیٰ یہ آخری دفعہ جب مانگنے لگا نا اللہ نے فرمایا دھوکے باز ہر دفعہ کہتا ہے پھر نہیں مانگوں گا ہر دفعہ کہتا ہے پھر نہیں مانگوں گا پھر مانگنے لگتا ہے چل میں نے جنت میں تجھے مکان دے دیا کہتا ہے یا اللہ یہ جلی ہوئی صورت یہ چہرہ اندر تو حسین جمیل لوگ ہیں اور میرا چہرہ جلا ہوا اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پہ جو نہر چلائی ہے اللہ فرمائیں گے لگا اس میں غوطہ وہ غوتا لگا کے جب باہر نکلے گا تو اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک گیا جب جنت میں داخل ہوا تو کہتا ہے یا اللہ جنت تو بھر گئی ہوگی یہ آخری بندہ ہے آخری اس کے بعد کسی نے جنت میں نہیں جانا یا اللہ جنتیں بھر گئی ہو جوڑیے میرے لیے بھی کوئی مکان ہوگا کوئی بلڈنگ میرے لیے بھی خالی ہوگی اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں جس دنیا میں تو رہتا تھا اس دنیا کو اگر دس گنا بڑا کر لیا جائے تو اتنا مکان میں نے تجھے عطا کرنا یہ دنیا پوری اس کو دس گنا بڑا کیا جائے سارا مکان ہم نے تجھے الاٹ کرنا ہے یہ تو جنت کا آخری فرد ہے گنا پہلے پھیرے اور پہلے مر لے جانا ان کی کیا بات تو عذاب ملنا ہے ہمیشہ کافروں کو لیکن جو گناہ مومن ہیں وہ اپنی سزا بھگتیں گے سزا بھگتنے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور آئیں گے جس طرح پڑھتے ہیں کون سی حدیث ثابت ہے بالکل جی سب حدیثوں سے ثابت ہے میں نے حدیثوں کے حوالے آپ کو دے دیے کوئی نماز نہیں ہوتی جی جیتر تین رکھاتے ہی ہیں پھر دیکھا گیا ہے گھروں میں ناپاک کپڑے اور پاک کپڑے ایک ہی واشنگ مشین میں ہیں ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے جب ناپاک ایک ہی مشین میں کپڑے دھل رہے ہیں تو جب کپڑے باہر نکال لیے جاتے ہیں تو ان کو پھر الگ الگ کیونکہ دھو لیا جاتا ہے لہٰذا وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے زیادہ وہم نہ کیا کرو حضرت آشا کی کبر کہاں ہے حضرت آشا کی کبر مدینہ منورا جنت البکی میں ہے جی نجومی یا پیر صاحب کو ہاتھ دکھا کے قسمت کا حال معلوم کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹھیک یا غلط کا فیصلہ تو آپ کریں اے نبی باغ نے فرمایا کہ جو کسی کاہن اور نجومی کو سچا سمجھ کے اس کے پاس جائے گا یوں ہی اپنے دروازے کی چوکھٹ سے باہر قدم نکالے گا ایمان رخصت ہو جائے گا بے ایمان ہو گیا وہ بندہ کافر ہو گیا وہ بندہ